صحیح <تصفح> الرحمن الرحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ والا شاہ باقی تمام شامین خانہ کے برادرہ سب کچھ مسلم باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درت نمبر چار سو سات ابلک سے ہاں جی دعوت شریف کا جو ہے یہ سلسلہ دس ہمارا دعوت اوراد فتح میں سے ملک الجبار میں داخل ہوا ہے اس حصے میں ہاں جی اس میں پچاس لا الہ الا اللہ پلا لا اللہ لا الہ الا اللہ الملک الجبار اس کی توضیع جو ہے تین درسوں میں آپ دونوں تک پہنچا چکا ہوں ابھی آج کے دس میں جو ہے اس کے بعد دوسرا جو لا الہ اللہ ہے ہاں جی اور اس کے ساتھ جو دوست اعظم ہیں ان کی توضیح تو آش کے 10 میں جو کہ چار سو سات ہیں اس میں لا الہ الا اللہ الواحد اس مقدس جو ہے ان کلم مقدس کلمات کی توضیح ہے ہاں جس جی تو لا الہ اللہ کی توضیح آپ لوگوں کو بتا دے لا نہیں ہے کوئی نہیں ہے الہ معبود عبادت پرستش کے لائق اس کائنات میں کوئی بھی وہ کتنا ہی عظیم چون نہ ہو لائق نہیں ہے کوئی بھی کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ صباح اللہ تبار تعالیٰ جو واجب الوجود اور ذات ہے الا القیوم ذات ہے اس کے بعد جو لوجیے لا اللہ کی توجہ تعلق کو بہت زیادہ ہو گیا اس سے پہلے والے میں بھی ہو گیا اب الواحد القحاط اس میں جو اضافی وجم اعظم ہے وہ یہ ہے الواحد اور القحار یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع میں سے ہیں تو اب الواحد اور القحار کے کیا معنی ہیں پر جو ہے عربی لغت والے کیا فرماتے ہیں اور جب اللہ کو ہم الواحد القحار کہہ کے پکارے ہیں تو یہاں کیا معنی ان دو درسوں میں جو ہے ان کی توضیحات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو سا, ہاں جی, آش لغات جو ہے الواحد کا لغت میں مختار الصحاء عربی میں لغت ہے قدیم لغت ہے تو اس میں فرما دیں الواحد الوحدت و ہاں جی, الواحد الوحدت سے اور انفراد کے معنی الانفراد یعنی اکیلا واحد یعنی اکیلا ہاں جی اکیلا دا جس کا کوئی شریک نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی مثل نہیں الواحد اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے اول الادت ہاں جی اکیلا انفراد تنہا کے معنی میں ہیں اور الواحد یعنی اول الادت گنتی میں پہلا عدد کیوں عربی زبان میں جب آپ گنتی شروع کرتے ہیں الواحد علی کہ گنتی شروع کر لیتے ہیں جیسا اردو میں ایک دو تین کرتے ہیں بلطی میں چکنِ سن تو عربی میں الواحد علیٰ کہ گنتی شروع ہو جاتی ہے یاد فرمایا اول الدر گنتی میں پہلا عدت اس معنی میں بھی تو اس کا اصل معدرج واؤ دال ہے تو اسی سے الوحدت و اس کے مندر ہے اس کے معنی آن، الانفراد کتاب قرآن پاک کی ایک لغت ہے جس میں جو صرف قرآن الفاظ کی تشریح اس کو الغت الام محردات راغب نام کے لغت ہے اس میں فرماتے ہیں الوحدت الانفراد ایک معنی یہ کیا آخرماتیں وواحد الحقیقہ اور جب واحد بتیں واحد حقیقت میں کیا ہیں لا جز اللہ البتطہ الواحد اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا کسی صورت میں کوئی جز نہیں ہے جس کا کسی صورت میں کوئی جز نہیں ہے جیسے آپ جو ہے کلمات کو تقسیم کرتے آئیں گے تو آخر نقطے پہ آ جاتے ہیں نقطہ کی تعریف یہ ہے جس کو جو ہے اور کسی ناقابل تقسیم ہوتے ہم نے قلم کو ایک دفعہ جگہ پر ٹک مارا پھر قلم کے نوکو اسی کو نقطہ کہا جائے اس تو پھر اور تقسیم بھی نہیں کر سکتے تو یہاں فرماتے ہیں واحد یعنی کیا ہے واحد واحد حقیقت میں وش الجی لا جس اللہ البۃ وہ چیز ہے جس کا کسی صورت میں کوئی جس نہیں پھر فرما جب یہ اس الواحد, الواحد کو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے قرار دیں اللہ لفظ اللہ کو کے صفت کے طور پر لائیں کہیں اللہ الواحد وہ کہیں جیسے کہ دعا میں ہیں تو پھر وہاں مانے کیا ہے وحیض اللہ تعالیٰ الواحد جب اللہ کو الواحد سے توصیف کرتے ہیں الواحد کو اللہ کے صفت قرار دیتے ہیں اللہ کے اس میں بن جاتی ہیں تو ہاں معنی ہو کیا ہے تو اس کا معنی ہو و لذیذ و ذات ہے کہ لا یسی ہو علت جزی و تسر اس کو نہ اجزا میں تقسیم کر سکتے ہیں نہ جو ہے اس کی ہاں اور مختلف سرقوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں ہاں اس کی کثرت سے کوئی جز ہو سکتی ہے یعنی جو ہے اس کو جو ہے اسے اجزاء میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں نہ اس کا کوئی جز ہے اور نہ اعضاء میں تقسیم کر سکتے ہیں جس طرح ہم انسان کے ہمارے سر ہے پیر ہیں ہاتھ ہے پاؤں ہیں طرح اجزاء میں تقسیم ہو جاتے ہیں انسان کے ہر چیز کے ساتھ تقسیم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات الواحد یعنی ایسے ذات جو ہر کسی زاویے سے بھی ناقابل تقسیم ہے اور اس کا میں ہرگز تقسیم نہیں کر سکتے ہمارے ولی ضلع یس علی تجزی ود تقصر اور اس معنیٰ کا سمجھنا ذات ہو جس کا کوئی جز نہ ہو اور اس کا اجزاء میں تقسیم نہ کر سکتا ہو اس معنیٰ کو سمجھنا مشکل ہونے کی وجہ سے ولی صحبت وحد عاض الوحد اس معنیٰ وحدت کو اللہ کے بارے میں سمجھنا مشکل ہونے کی وجہ سے فال اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا مشکین کی حالت کے بارے میں وہ زا ذکر اللہ وحد ہاں جی جب مشکین کے سامنا اللہ تعالیٰ کا اکیلا ذکر کرتا ہے ہاں جی پاکلا ذکر کرتا تو ہوتا ہے عشم عزت علوم الزین اللہ بالاخرت تو اس عزت یعنی کیا ہے ان کے دلوں میں کٹھن اور عشم ایزاد پیدا ہوتی ہے خوش ان کے دل کو یہ بات سمجھنا بالکل ناممکن تھا اور ناگوار گزرتا ہے اس وحدت سے وہ ساتھ انکار کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں ان کے دلوں کو ساتھ یہ کٹھن گزرتا ہے ناقابل برداشت ہو جاتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسا اللہ ہے ہیں اللہ ہے جو ایک ہے اس کے کچھ جھجتے نہیں ہے تو انہوں نے جو بت بنائے تو اس کے تو انسانک جو انہوں نے ہاتھ پیر سر سب بنائے ہوئے تو یہی بات ہے کہ اللہ کی وحدت کو مقامی وحدت کو سمجھنا ایک ذات ہے نہایت عظمت والی ذات ہے ہاں بے نہایت عظمت والوں ذات ہے عظمت مطلقہ کا مالک ذات ہے ہاں جی لیکن اس کا کوئی جس نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے اس کو اجزا میں تقسیم نہیں کر سکتا یہ معنی وہ لوگ نہیں سمجھ پائے لہٰذا ان عبادتوں کو دوبارہ تجمہ کروں وحدت یعنی انفراد اکیلا اور واحد حقیقت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا کسی صورت میں بھی جز نہ ہو اور جز نہ بنتا ہو ولا تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کو الواحد سے توصیف کی جاتی ہے الواحد کو اللہ کے صفت کے طور پر بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کی وہ ذات کہ جس کا کوئی جس نہیں اور نہیں جو ہے اسے اجزاء میں تقسیم کر سکتا ہے نہیں اس کے کثرت سے کوئی جس ہو سکتی ہے بلکہ کیا ہے بلکہ وہ بلکہ وہ ایک ہی یکتا و ذات ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے اور نہ اجزا میں تقسیم کر سکتا ہے بلکہ وہ وحدت ملت اور وحدت صرف ہے وحدت صرف و ماح سے بھی اصطلاح وحدت من اللہ اور وحدت صرف اور ماح سے یہی اس کے عظمت یہی اس کے قدرت کے جو ہے سب کچھ اسی اللہ اسی وحدت کے اندر ہے کہ جس کا کسی بھی زاویے سے اللہ ایسی واحد ہے کہ جس کا کسی بھی زاویے سے کوئی جز ہے نہ اس کا کوئی اور مد مقابل اور دوسرا ہے کوئی بھی نہیں ہے ایک ہی اللہ ہے وہی سب کچھ ہے وہی اللہ کل شعین قدیر بادشاہ ہے وہی بالکل الشین علیم بادشاہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں احاط بالکل شعین علم علم ہر چیز پر جو ہے علم کے ساتھ چھایا ہوا ہے محیط ہے اور وحدت کا یہی معنیٰ مشکین کے لیے سمجھ میں آنا مشکل ہونے کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا آیت کے ترجمہ ہے اور جب اللہ کو اکیلا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں خٹن کھٹن اور ہاں جی، ذات پیدا ہوتی ہے اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ کیونکہ جو اس کو ماننا ان کے لیے ہضم ہونا ناممکن ہو گیا کو فرق جو کہ جن چیزوں کے اوپر شدت کرتے تھے سب اعضاء رکھتے تھے سب تھواز رکھتے تھے اعضاء میں تاثم ہو سکتے تھے سارے بت انسانوں کے بنائے ہوئے تھے اس وجہ سے بس الواحد کا معنی کیا ہوا یہ ہوا وہ تنہا اور اکیلا ذات الواحد ہاں جی لا الہ الا اللہ الواحد القحت اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ الواحد ہے یعنی کیا ہیں وہ تنہا اور اکیلا ذات <coughs> نہ اس کا مد مقابل کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے بلکہ جو ہیں ایک ہی ذات اقدس ہے نہ اس کا کوئی جس تصور ہو سکتا ہے بلکہ وہ یک ذات ہے اس کو بولتے ہیں الواحد ہاں جی لا الہ الا الَلّہ الواحد القحار جو ہے یہ مبالغ ہے اس کا فیل جو ہے قہر یکر و اس کا لغت میں معنی لکھا القاموس الجدید سجدید نامی لغذ لکھا ہے زبر کرنا مغلوب بنانا مجبور کرنا اس طرح کے معنی غالب زبردست یہ سارے معنی جو ہے قام و میں لکھا سر <سؤال> القحار اس میں مبالغہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے القحار القحرۂ یا خرق کا الغد میں معنی کہ غالبانہ القاہر اس کی جمع قواہر ہے اس کا ایک معنی بلند ہے جی بلند اور نہایت اونچے کے معنی میں بھی کہا جاتا ہے عرب جب القاہر یعنی بہت بلند پہاڑی بہت بلند پہاڑ المجید نام الغد تو پھر جو ہے آگے مفردات راغب نامی جو قرآن لغت ہے اس میں انہوں نے خالص قرآن آیات جو مشکل الفاظ سے اس کو انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے وہاں مادہ قہر کا کاف اس کا القاہر میں نے الغالب طزلی یہ لکھا ہے قہر کا معنی کہ کسی کو حقیر اور کمزور قرار دیتے ہوئے اس پر غالب آنا الغلبت ہو کسی پر غالب آنا لو اس کو کمزور اور, اور حقیر قرار دینے کے ساتھ یعنی کمزور اور حقیر قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس پر غالب آنا یہ معنی کہ تو انہوں نے کار کون ہے ویوستہ ام الفقر الواحد نم <مِنمًا> اور کبھی جو ہے صرف کسی کو حقیر کرنا دلیل کرنے کے معنی بھی آتا ہے کبھی صرف غالبہ کے معنی بھی آتا ہے اور قرآن میں جو ہے وہ القاہر ہو کا بادی ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قاہر ہے اپنے بندوں کے اس میں دونوں معامہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا ہی عظیم شونا ہو اللہ کے حضرت میں بندہ حقیر اور کمزور ہے اور اللہ کے پر مکمل غلبہ حاصل ہے اللہ قاہر اپنے بندوں کے اوپر خار اور غلبہ رکھتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر وہ الواحد اور وہ ایک اللہ اور قہار ہے تو یہاں پر غور القحر قرآنیات موجود ہے تو یہاں پر بھی القحار سے مراد کیا ہیں دونوں معنی تذلل تزل تذلل کا معنی بھی ہے یعنی کسی کو حقیر اور تسکرا دینے کا معنی بھی اور, اور جو ہے غلبے کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاں جی اللہ کے حضور میں دوسرا جو ہے معلومات جتنا عظیم کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے تو سب کمزور ہے سب حقیر ہے سب ذلیل ہے اور بندہ جتنا اس کے حضور میں جھکتے ہیں اتنا ہی ان کا عظمت ملتی ہے اللہ کے سامنے جو کھڑا ہوگا اللہ کے مرمقابل اللہ اس کو بالکل زیر و زبر کر دیتے ہیں جیسے پھرون کو کس طرح کرا کیا نمرود کا ہاں ایک مچھر ہے اس کے دماغ میں مسرت ہوتی ہے جو خدائی دعویٰ کیا شداد کو کیسے نابود ہیں خود نے جنت بنائی خود کو داخل ہونے کی فرصت نہیں میں اس گیٹ پر پہنچ کے اللہ نے اس کو مار دیا اس کا روح قابض کر دیا یہ ہیں واحد امک فوک ہم قاہر یہ آیا بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قاہر ہے ادھر بھی معنی کیا ہیں ان تمام معنی میں جو ہے غطدہ ہاں حقیر اور کمزور قرار دینے کے ساتھ ساتھ غالبہ کمانے معنی پایا جاتا ہے واہلقاہ واحد القحار فوک اور قاہر ان آیات میں قاہر کے دونوں معنی ایک ساتھ دے کروا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سامنے حالانکہ دونوں معنی سے متأثر ہے لیکن ایک رعایت عمل یتیم اور فلا تخر تھوڑے وضحاء میں لیکن بارہ یتیم کو یتیم کو فلا تخت یعنی لا تضلا ہاں جی تجلیل لا تذلیل یہاں پر تزلیل کرنے کے معنی میں یہاں غہر و غلبہ کے معنی میں نہیں ہے یتیم کو ذلیل نہ کریں اس کو حقیر نہ سمجھے اس کو کمزور نہ سمجھے اس کو حقیر اور کمزور قرار نہ دیں یہاں یہ معنی ہے چونکہ قہار کے معنی میں دو معنی ایک غلبہ کا معنی ایک تجلیل کا معنی حقیر اور کمزور قرار دینے معنی میں اللہ میں ان دونوں معنی جمع ہے باقی موقعوں پر استعمال کریں تو کبھی کبھی غلبے کے معنی میں کبھی جو ہے حقیر اور کمزور قرار دینے کے معنی میں استعمال ہوتی تو یہاں پر جو ہے اس کا معنی ہے کسی کو حقیر کمزور ہیں جی قرار دیتے ہوئے قرار دیتے ہوئے اس پر غالب آنا یہ معنی ہے اور یہ لفظ صرف غلبہ اور صرف تزلیل کے معنی میں بھی آتا ہے ان آیات میں سے پہلے تین آیات میں دونوں معنی میں ایک ساتھ ایک ساتھ استعمال ہوا ہے یعنی فوق الواح القاہر وقلی اس میں واہ الواحد القاحر امکان ان تینوں اور چوتھے مقام پر یعنی عمل اطموف فلاط میں جو صرف تزلیل کے معنی ہے یتیم فخیر کو ذلیل نہ کرنے کو حقیر نہ سمجھے ہاں جی تو ان لغوی معنی کی روشنی میں القہار کا کی من کیا ہوا ہے بہت زیادہ غلبہ والا ہر کسی پر غالب آنے والا اور اللہ کی عظمت و دبدبا کے سامنے یقینی بات ہے کسی بھی موجود کا اگرچہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں ہو حقیر واپس ہونا اور اللہ کا تسلط و غلبہ ہر شے پر مکمل ہونا اور زبردست غلبہ والا بڑی شان و شوکت ہاں جی کے ساتھ ہر چیز پر غلبہ و تسلط والا ہونا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شان ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہاں جی یہ تمام معنی اللہ تعالیٰ کو بطور عتم پائی جاتی ہے تو آج جو ہے اس کے فعل اللہ واحد القحار کا لغوی توضیح ہو گیا کل تھوڑا سا اور توضیح کی دوبارہ ترجمہ ان شاء اللہ وہ کل کی درخت میں معلوم کو بیان کریں